اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رف اللہ کے مقابل اور تم ظلموح کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ